کو ایک یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میرا کچھ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے چار مہینے لگائے ہوئے سال سات مہینے سفر کرتے تھے تبلیغ میں تو سال میں بدلتے تھے اور تھے. پھر آتے تھے کہتے تھے کہ یہ میں سب سے پہلے تیرا میں بزرگ سے بیٹھ وہاں میں نے لتاش کے پھر میں بند ہو گیا پھر جو ہے تو میں مفتی فرین صاحب سے بیتھ ہوا پھر وہاں بند ہو گیا پھر وہاں پھر کچھ دنوں مولان صاحب سے بیتھ ہوئے کچھ دنوں مجھ سے ذکر اذکار پوچھتے رہے پھرتے پھرتے لاکھوں پھر کو میں نے سمجھایا پوری تفصیل سے پھر جو ہے تو ان کو اس کے بعد پھر وہ آئے تو اندازہ ان کا جو وہاں میں وہ دور نہ ہوا تو بس پھر ہم کا خیال چھوڑ دیا مجھے نہ چھوڑ دیا اندازہ ہوا کہ اس اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ مقصد کا تعین ہو جائے مقصد کہ اصلاح کسے کہتے ہیں اور کیا چیز اصل کرنی ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ ہو تو پھر تو عام اور فکر کی بات ہے اور وہ اگر ہو تو پھر عام فکر کی بات نہیں ہے تو اس لیے مقاصد اور کچھ ہوتے ہیں مقاصد اور ذرائع مقاصد اور ذرائع اور مقاصد اور زواعد مقاصد اور ذرائع اور مقاصد اور ذوائد مقاصد اور ذرائع جو ہے یہ اصلاح کو حاصل کرنے کے دو چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں اصلاح کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک کو مقاصد کہتے ہیں ایک کو ذرائع کہتے ہیں مقاصد تو ساری عمر ساتھ چلتے رہتے ہیں ذرائع تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں پھر وہ جب مقصد حاصل ہو جائے ذرائع کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہاں؟ ہی جو ہے حاصل ہونے والی چیزوں میں بھی مقاصد اگر وہ ہو گئے ہیں تو مطلب ایک حاصل ہو گئے ہیں اور ذرائع جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے اور عام طور پر جو ہے یعنی لوگ تصوف جو ہے وہ ذرائع کو سمجھتے ہیں اور حصول تصوف جو ہے وہ زوائد کو سمجھتے ہیں حالانکہ تصوف میں حصول مقصد کے لیے مقاصد ہیں وہ اصل ہیں زوائد جو ہیں وارضی ہیں اور حاصل ہونے والی چیزیں میں مقاصد اصل ہیں اور زوائد جو ہیں اس کی وہ ضروری چیزیں ہیں ہی نہیں تو اس میں یہ ہے کہ اصول اصلاح کے لیے مقاصد جو ہیں وہ ذکر اتکار اور مراکبات ہیں ذکر اتکار اور مراقبات یہ تو مقاصد ہیں کہ اس کے ذریعے اس آدمی کو اصلاح حاصل تھی تو مال پر مجاہدہ کرنا امال مجاہدہ سے کرنا ذکر اتار کی پابندی کرنا اور مراقباز جو سلسلے کے ہیں اب اس کے علاوہ ہوتا ہے کم کھانا کم پینا کم سونا یہ ضوابط چیزیں ہیں ان کے بغیر ہی مقصد حاصل ہو رہا ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی بعض مریض ہوتے ہیں مثلا بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کو اس کو گوشت ٹنڈے وغیرہ کی پرائز کراتے ہیں تاکہ اس کا غصہ جو ہے ڈال تک آ جائے بہت شیوانی جذبات ہیں تو اس کو جو ہے گوشت ٹنڈے کی مچھلی کی پرائز کراتے ہیں تاکہ شیوانی جذبات کی کم ہو جائے لیکن یہ جو ہے یہ مقصد کے اصول کا ذریعہ ہے یہ وضاحت خود مقصد نہیں یہ چیز تو خود مقصد نہیں آپ جو ہے کسی کا مثلاً تغبر ٹوٹ توڑنے کے لیے اس کو مختلف قسم کے نفس کو ذلیل کرنے والے کاموں میں لگانا آج. تو یہ جو ہے وہ یہ وضاحت و خود تو مقصد نہیں ہے اس سے مقصد حاصل کرنے کے لیے جب مقصد حاصل ہو گیا اس کو پجاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم مقاصد پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارا ایک دکاندار یہاں ہوتا تھا تو جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا تھا اس نماز بوتل گری سے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے تو وہ اس کے بیٹے دونوں وہ شیشے چننے کے لیے بیٹھ گئے اور جو ہے جمعے کی نماز ہی چلی گئی قزا ہوگی ان سے پھر بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں جمعے کی نماز کے لیے آ رہا تھا شیشے گر گئے تھی چننے سے پر دونوں تو نماز قزا ہوگی بھائی تو نمازہ پڑھ کر جا کر دوبارہ بھی چن سکتے تھے کسی جی. وقت چننا تو کوئی ضروری نہیں تھا جی. اللہ کے سانک روشنی پھیلی ہوئی ہے سب لوگوں نے جیتے پہنے ہوئے ہیں جی. اور وہ شیشہ لگنے کا خطرہ نہیں جی. تو اب یہ مقصد کو نہ سمجھنا مقصد کو نہ سمجھتے ہو, نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے سالک اور سوبھی پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہونے کے بعد جو جی ہے وہ قبضوں میں لا ہوتے ہیں اس کو ڈپریشن کہتے ہیں آپ لوگ اور کافی جہاں تک بڑھتا ہے کہ بعد لوگوں نے خودکشیاں بھی کی مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے اور ایک یہ پہلے دور کے جو مجاہدات کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ چلا کش ہوئے اور کھانا پینا چھوڑا اور خون کے کے ہونے لگ گئے اور یہ ہونے لگ گیا تو اس طرح کے مجاہدات کو ضروری قرار نہیں دیا گیا اس طرح کے مجاہدات کو ضروری قرار نہیں دیا گیا صاحب یہ آپ کتاب لائے ہوئے تھے، یہ جو تھی کوئی ہاں نہیں یہ کس کی باتیں ہیں تو ہاں جی پتہ نہیں، اس وجہ سے کسی مطلب دورے موجودہ دور کے محقق کی اس پر کوئی تکلیف بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا جواز اس میں لکھا ہوا ہے سہیدہ کرنے کوئی مباح لکھا ہوا ہے ہاں جی مشاعد کے آگے سیدھا کرنے کا مباح لکھا ہوا ہے دوسری کیا بات لکھی ہوئی تھی جی بولے گا سر اور بیس پر کی ایک سیدھا کرنا دوسرے کر... سلاتے ماخوذ الٹا لٹک کے ذکر کرنا ہے جی میں تو یہ اولا وولا بھی باقی یہ ایک میں آپ کو یہ بات بتا سامنے آگے یہ بات کہ جس کتاب پر دور جدید کے ہمارے موجودہ علماء محققین جن پرمت اعتبار کر رہی ہے ان کی تقریض نہ ہو یا ان کی تائید نہ ہو وہ کتاب خطرے سے خالی نہیں ہوگی دوستوں تفصیل ہمارے ساتھی کہ یہ ڈاکٹر عثمان صاحب کی تفسیر ہے اب ڈاکٹر عثمان صاحب کا ہم مولوی لوگ ہیں سارے پاکستان کے مولویوں کے بارے میں سلسلوں کے بارے میں فتنوں کے بارے میں سب چیزوں کے بارے میں بات ہماری کون کیا کر رہا ہے کہاں پر کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بڑا اسمان کون ہے جی؟ تو یعنی چوہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے دلوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے یعنی وہ یہ انشاءاللہ کتاب سے ہم شائع کریں گے جو لکھا ہے میں نے تو اس کو جو ہے تو تین مفتوں سے اس کو میں نے دکھ دکھا کر ان کی تقریر لکھوائی ہے ایک تو اس بات کے لیے لکھوائی کہ اپنے آپ کو تسلی ہو جائے گی گول براد تو نہیں کی ہوئی تاکہ اس کو درست کریں وہ لوگ پاہنے. اس گھر سے لکھوائی کہ پڑھنے والا کو بھی اندازہ ہو جائے جی کہ کون آدمی لکھ دیا پتہ نہیں کہ اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تو کسی پاکی جگہوں کے جو ایک مفتی اور جامعہ جا شرفیہ کے مفتی صاحب سے لکھوائی اور ایک جو ہے تو جنوبی افریقہ کے مفتی صاحب سے لکھوائی مفتی صاحب سے اور ایک یہ حمید اللہ جان صاحب سے لکھوائی اور ایک حسنجان صاحب کو یہ وہ لکھ کر دے دیں تو خیال ہو ایک پشاور بھی پشاور کے آدمی سے وہ لکھوائی جائے صاحب عمیز اللہ جان صاحب جو ہے یہ بڑے عالم ہیں کہ یہ حسن جان صاحب امیز اللہ جان صاحب کے ساتھ تعارف ہے امیز اللہ جان صاحب ہیں جامع شرطیہ کے شعبۂ افطار کے صدر ہیں اور شیخ العزیز بھی ہیں ان کی جگہ پر آئے ہیں کراچی سے ان کو بلایا ہے تعارف نہیں آپ تو خیر جی ہو ہاں جب تک کہ کسی محکے کا کی تقریر نہ ہو اور انہوں نے اس کو تائیب تائیب نے لکھی ہو اس وقت تک وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی اس لیے ہمارے الباغ کے طریقہ ہے کہ کوئی چیز بھی لکھیں تو اپنے اکابرین کے پاس بھیج کر کچھ لکھواتے ہیں ایک تو ان کی دعا شامل ہو جاتی ہے برکت شامل ہو جاتی ہے کچھ غلطی ہے اس کو وہ نشاندہی کر دیتے ہیں وہ ایک بہت, بہت بڑے بزرگ عالم ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں میں کتاب لکھی تو اس کو دکھانے کے لیے حضرت مولانا شاہ فضل کو گنج مراد آبادی صاحب کے پاس لے کر گیا ایک سو بیس سال کی عمر میں بزرگ گزرے ہیں اور برائے راج شاہ عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھے ہوئے تھے اور حضرت مولانا شیف علی خامی صاحب کے زمانے تک زندہ رہے ہیں انہوں نے اجازت کی ان کے پاس گئے ہیں کیا کہ نظر بھی کمزور تھی ضعیف بھی اتنے بوڑھے بھی تو بڑے صاحب صاحب کی سلامت بزرگ تھے بڑے اللہ تعالی کے تعلق والے تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کتاب لکھی اس کی پروف ریڈنگ کرائی سب کچھ کرایا پھر شائع کی حاضی اور کتنا اس میں محنت کی ہوئی تھی تو ان کو جوتی تر اس طرح کیا اور ایک جگہ کو نکالا اور کہا یہ غلطی ہے تمہاری جی. پھر دوسری جگہ کو اس طرح کیا پھر اس طرح پہ کہ غلطی ہے جیسے کہا کہ اتنی غلطی تو کھا لی انہوں نے تو کہتے مجھے دادا ہوا کہ یہ غلطی ہے جو ہے یہ جی. کوئی یہ ہے یا کوشش سے سب اسے نہیں نکال رہے قرابت سے نکال رہے کس طرح کرتے ہو وہ کہتے ہیں حالت ہو رہی ہے کہ یا اللہ کس نے مولانا قاسم نوسی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کتاب لکھنے کے بعد عاجی صاحب کو دکھاتے ہیں حالانکہ عاجی صاحب تو عالم بھی نہیں ہے پورے تم کو دکھانے کے بعد شاید نہیں کرتے تم نے کہا اصل میں ہم کو جب اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ کتاب کی تاثیر کو دیکھتے ہیں کیا اس میں نور ہے کہ ظلمت ہے جب ان سیب اس بات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ظلمت نہیں ہے تو پھر ہم شاید کرتے ہیں تو ان کو اس لیے دکھایا کرتے ہیں کہ یہ اس کی تاثیر کو دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے یعنی وہ تاثیر آئے گی تو یہ رفور ماجر الدین رحمت اللہ گزرے ہیں ان پر دکھا ہے پاکستان کے رہنے والے اور مرینہ مرورہ نہیں رہا ساری مروئیوں فاصل نقش بندی ان سے بہت پھیلا ساری دنیا اور اتنے سخت ہونے کے یہ جو نجری سعودی ہمارے بھائی ہیں بہت سخت ہیں لیکن ان کو کبھی نہیں چھڑا ان کو شیخ ادراویش کہتے تھے شیخ خود دراویش اللہ نے تائی نصیب فرمائی نہیں ہے تو بہن یہ بعد میں تبلیغ والوں نے خزار نرو شریف کو نصاب سے نکالا اور دروسیف لکھنے والا جو ہے ہےزن منورہ کے درمیانبے میں بیٹھا ہوتا تھا کوئی اس کے آگے بول ہی نہیں سکتا تھا صاحب جو لکھنے والے مصنف خود تھے کہ وہ بیٹھا ہوتا تھا کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا ابھی اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشاعر سعودیوں کے دعا لینے کے لیے دعائیں کھڑونے کے لیے اپنے لیے آتے تھے پاس تو اللہ نے دی ہوئی تھی اور تاریخ دی ہوئی تھی رحان تو یہ بات جو ہے یہ زیادہ معلومات کی وجہ سے ہے یا زیادہ کتاب لکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا تعلیم سے ہوتا ہے اللہ کے تعالی سے ہوتا ہے خیر جی اس سے پہلے کیا بات تھی جی کتاب پر ہاں مقاصد اور ذرائع کی بات ہے مقاصد اور ذرائع کی بات تھی تو خیر وہ کتاب پر کیسے آ گئی تھی ہاں فلاح سے مارکوز میں لکھا ہوا ہے ہاں جی الٹا اصل میں یہ جو الٹا جب بعد میں رٹکتا ہے نا تو بلڈ پریشر فوراً زیادہ ہوتا ہے نا تو جس جگہ لطیفے ہیں وہ جگہ جلدی وہ چھلانگے لگانا شروع کر دیتی ہے تو کہتے ہیں گے لطیفے جاری ہوئے ایک ہی مجلس میں جاری ہو گئے ہاں جی آپ جو مقاصد کو ذرائع سمجھنا ذرائع کو مقاصد سمجھنا اور مقاصد کو بس پوچھ ڈال دینا اس سے سال کی ترقی نہیں ہوتی ہے صوفی کی ترقی نہیں ہوتی ہے اور وہ ابس میں ابس خواری کر رہا ہوتا ہے ابس تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے تو لہٰذا ذرائع میں بہت زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تکلیف اٹھانے کی مقاصد میں ضرورت ہے ذرائع عارضی ہیں وقتی ہیں تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں اور اس سے مقصد حاصل ہو گیا پھر ذرائع ترک ہو جاتے ہیں اب کچھ لوگوں سے چیر بولا کلٹا بٹکا کرا جلدی لطاف جاری ہو جاتے ہیں تو نکال کے ایک مجلس میں کامل ہو گیا اعلی نے کامل کہاں ہوا ایک مجلس میں ایک مجلس مجیس پھڑکنے لگ گئی ہیں ہاں جی اب اس کے بعد جو ہے اب تو یہ ارسع دراز جب گزارے گا تقوی پر اس گاڑی کا اللہ کا تعلق پیدا ہوگا امال پر پکا ہوگا تو اصلاح پھر ہوگی جی؟ تو لہذا ذرائع کو مقاصد نہیں سمجھنا چاہیے مقاصد امال ہے مقاصد جو ہے وہ امال ہے ظاہری بات نہیں امال وہ حاصل ہو گئے تو آدمی کو مقاصد حاصل ہو گئے پھر زواہد اور مقاصد میں کیا چیزیں حاصل ہونے والی چیزوں میں بھی مقاصد اور زواحد ہیں مقاصد تو ہیں وہ ہے تصور جو ہے وہ چار باتوں کو ہی کہتے ہیں باطن سے باطن کا رضائل سے پاک ہو جانا کیبل اسد بادش کنارے یہاں سے پاک ہو جانا باطن کا فضائل سے متصف ہو جانا تو, توحید توکل ہی ہاں جی اور اخلاص اس سے متصف ہو جانا جی اس صبر شکر سے متصف ہو جانا یہ باطن ان کے ان سے متأثر ہو جانا یہ ہو گیا جی اور شریعت کے ذائر یا پر پکا ہو جانا پراج واجبات سنن اس اس کا پابند ہو گیا جی اور ذکر اس نے اتنا کیا کہ اس کو اللہ کا دھیان دینے لگا ہر وقت اس کو اللہ کا کا موجود ہونا حاضر نازر ہونا اپنے ساتھ ہونا اس کو احساس ہو رہا ہے یہ چار باتیں بندے کی طرف سے ہیں جب بندہ یہ چار باتیں کر لیتا ہے تو پانچویں بات قبول ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ کب ہوتی ہے کس وقت ہوتی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے چاہے تو اللہ تعالی ایک دن میں دے دے چاہے تو ایک سال میں دے دے چاہے تو ساری عمر نہ ملے پانچویں بات قبول ہے جو کہ بند آنے مل رہا ہے تو اب یہ ہے کہ اگر یہ باتیں حاصل ہو رہی ہیں تو اس کو مقاصد حاصل ہو رہے ہیں باقی ذکر کار میں رونا دھونا آئے مزہ آئے ہاں جی کشپ شروع ہو جائے ہاں جی. تو شرف حاصل ہو جائے جات جی. کو دیکھے آدمی فرشتوں کو دیکھے جی جات جی. کو پکڑے جی فرشتوں سے ملاقات رکھے جی سچے خواب آ جائیں گی جی. سکون محسوس ہو جائے جی یہ چیزیں سب ہیں تھے ہاں کشپ جی. خلوب ہو جائے دل کی باتوں میں پتہ چل جائے جی, ہاں جی. कش... باز ایک آسان چیز کا अरे या को फसरवा गैर शरीعي कारम न के बोलकलमून लउ दस वगैरा न के और खबर यकीन द अल्लाह और रसूल मदाद के तगले जे यो मिसाल म आयो कस जे सालारवान मारो होता छते इमाम शकी सो सालत ता बदरी विषय बा हो कत ने वे द पुज नमाज के इमाम से दुरुस्त पंदरगाह सर आ आ खूब رو اہی دس کو بسر کرنا ٹولوں لگا رہا ہے روس سے اتا کم ٹیم کی حال ہے آہا تین کہ یہ جو قلنا چاوالستان ٹول ٹھکمے دس روز ہے والله کہ روس پکنا فجوہن والله بیا جی جکما روسان نہ روسان ہوت آہا درست آہو رشتے سے واطن کو متعلق یا ذیتا تو باقی ادن جن کا ہوش وواس اڑ جائے ہوش وواس ختم ہو ان پر جو ہے بہت مجنون ہونے کے امال کی پابندی نہیں رہتی ہے امال کی پابندی نہیں رہتی ہے بارہ پہلے امال جو تھے ان کے ان کا تعلق مالا باقی ہوتا ہے دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ان کو اس طرح کے کشم وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کو مجذوب کہتے ہیں اور ان کو جو ہے تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے ان کے طریقے پر بھی نہیں چلنا چاہیے ہاں جی نہ ان کو آدمی تکلیف دے ان کے طریقے پر چلے ہاں جی بعض جی بعض خوش مولوی سلمبان جو ہوتے ہیں تو بازوں کو مار دیتے ہیں بازوں کو وہ کرتے ہیں تو وہ ایک تو ختم ناحک ہو جاتا ہے یا ظلم ناحک ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ نقصان بھی ہو جاتا ہے آدمی کو پھر جی نہ خیر بتنا کسی کی منسولی خبر رہتا ان, ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر اوسر ختم ہونے لگی جیسے شریر کی پابندیاں نہیں رہی کیونکہ شریر کی پابندیاں آکل پر ہیں اس کی اکل باقی ہو اس کی اکل باقی نہ ہو اس پر پابندی نہیں رہتی ہے یہ جو منصور علائد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تارسا رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ آج پر گئے تو بحت اللہ شریف کو جو دیکھا تو دہشت و شباس اڑ گئے اور اسی جگہ ڈیڑھ سال کھڑے رہے اس عرصے میں ایک بچھو آیا اس نے لانگ میں آپ نے جگہ بنائی پھر اسے انڈے دیے بچے نکالے پھر بچے جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے اور وہ جو ہے تو ان کا ڈیڑھ سال اس طرح گزرا تو ڈیڑھ سال جو ہے اس کو ایک آدمی ایک لوٹا پانی کا پاس رکھ لیتا تھا اس کو اوپر ایک سوکھی ہوئی روٹی تو روٹی کا چھلکا کھا لیتے تھے اور ایک گھونٹ پانی پی لیتے تھے بس تو یہ ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ سال کے بعد پھر حوش جگہ پر آیا مودی سے ملا صاحب 6 سال جو ہے تو پاگل ڈا ہے پھر جو ہے تو افغانستان میں مزار شریف پر ایک بزرگ سن سے ملاقات ہوئی ان کو دیکھنے سے ہوش جگہ پر آئے ہیں جگہ پر ہیں تو یہ نہیں ہو جاتا ہے باقی یہ طوطے ہیں مجلوب یہ طوطے ہیں اللہ کے نزدیک یعنی وہ بیچارے آتے ہیں تجلدی تعلق مل کی تجلی آتی ہے تو بعض اوقات اتنی شدت سے آتی ہے کہ آدمی کا باطن عقل سب چیز جل جاتی ہے اور برداشت نہیں کر سکتا آدمی اس میں تو بھائی یہ شروع شروع کے دن تھے تو ان دنوں ہمیں نہیں پتا کہ تھوڑا جو بعض اوقات بڑی نقصان دے رہتی ہے یہاں ہے کہ پوسٹ آفس میں بچا رہتا تھا تو وہ اس نے ہمارے ساتھ گشت کیا ایک دن اس کو میں نے متکلم بنایا تو جب بات کر رہے مجھے بڑا پسند آیا تو جب بات جس سے بات کرے تو وہ دل اس کی طرف توجہ کرے کہ یہ اس کو جلدی فائدہ ہو جائے تو جو گشت ہوا میں نے بیان کیا بیان کے بعد گیا گھر پر تو گھر پر پہنچ کر پاگل ہو گئے گھر والے کے کہا وہ کھانا کا اس کے ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا اور جو میں نے بیان کیا بیان کروایا وہاں پر وہ کہتے آؤ بھائی کھانا کھاؤ دے رہو یہ پھر شروع ہو گئی یہ بیان کر رہا ہے تو اس نے اس طرح ہوا کہ وہ اس کا جو والد صاحب تھا تو اس کو ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کو لے کر میرے پاس آئے تو آئے اس کو میں نے بٹھایا میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ تب بڑا ہو گیا اب تیری شادی کرائیں گے انشاءاللہ تیرے اللہ بڑی خوبصورت لڑکی دیکھیں گے تو دنیا کی باتیں شروع کی کی اس کے جو کھینچنے کے جگہ پر آ گیا پھر چلا گیا جی تو وہ اللہ کی شان کے وہ ایک, ایک ہی دن میں جگہ پر, پر تھا تھا ہمارے بشیر صاحب انہوں نے گلہ کیا مولانا صاحب سے کہ میرے آج کے پوری کرائی ہوئی خلیفہ بن گئے اور ہمارا کچھ بھی حال نہیں ہوا جی تو اگر مولانا صاحب توڑ چکی تو, تو کچھ دنوں میں پاگل ہو گئے پھر ہمارا علاج وغیرہ کروایا پھر ٹھیک ہو گئے پھر ایک دنوں نے شکایت کی مولانا من صاحب کے آگے کہ مجھے توجہ نہیں کرتے جی مولانا صاحب تو مولانا صاحب صاحب کو نہیں پتا تھا کی دوبارہ اٹیک ہو گیا دوبارہ اٹیک ہو گیا پھر خیر علاج ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر گئے تو کہ شکایت کی بیا نہ جڑے میں بادل نہیں ہونا چاہتا تو پھر خیر چھوڑ دیا پھر اللہ کی شان کے ان کی عمر کو چھپن ستاون سال ہوئی تو اس کے بعد پھر برداشت کر سکے آنی. تو اتنا صحیح نہیں وہ نہیں ہو سکا جی تو خیر جی اللہ کی شان یہ اور بعض ایسے مجذوب ہوتے ہیں واقعی اور بعض جو ہیں مجذوب نہیں ہوتے ہیں. بعض جو ہیں وہ ہوتے ہیں زندیق ہوتے ہیں خبیص اور زندیق ہوتے ہیں کہ جو خواہ مخواہ مجزوبوں کا وہ لبادہ اور کر جو ہے تو نہیں لوگوں کو دوکے میں ڈالتے ہیں اور اس میں جو ہے یعنی اپنی تباہ کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی تباہ کرتے ہیں تو یہ یعنی جی. خام و خانوں نے یہی کے سلاسل کو بدنام کیا اور اس طرح کی فضول باتیں حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں جی اور عام عوام سے امناس سے یہ کوئی غیر کی بات بتا دے کوئی پیشن گوئی کر دے کوئی کشپ کسی کو ہو جائے ہاں جی اور آدمی اس کے سامنے بیٹھے تو آدمی کے دل اچھلنے لگ جائے ہاں جی آدمی کوونا دونوں تاری ہو جائے آدمی گر جائے کسی کو گرا دے اس کو تو سمجھتے ہیں جی یہ زواحد چیزیں ہیں یہ جو ہے زوائد ہیں اور یہ جو ہے ذرائع ہیں اور زواعد ہیں یہ مقاصد قطن نہیں ہے فرق کر رہے اور اس میں جو ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس بات کو ہو جائے اس دور کے محققین سے پوچھنا ہوتا ہے یہ پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ جس آدمی کی سنت کی پابندی ہو وہ اے حد میں سے ہوگا لیکن اس دور کے, کے مشاق اور علماء نے کہا صرف اس بات پر اکتفا نہیں ہے کہ سنت کا پورا پابند ہو بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ہوگا کہ اس دور کے محققین چھو اور محققین علماء کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے تو جب تک جو ہے یہ اس دور کے موقعقین کی اور اعتبار والے لوگوں کی رائے اس کے بارے میں درست نہ ہو اس وقت تک جو ہے تو یعنی وہ اس کو نہیں مانا جائے گا ہمارے صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایسے اللہ کے بندے تھے کہ کبھی مریض شکار کرنے کی یا اپنی حیثیت بنانے کی یا اپنے آپ کو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگ دوسرے ماقے کی ملا اور مشاعت کے پاس جائے ان سے بیت ہوں کے پاس جائیں ان سے فائدہ حاصل کریں اور کہیں کوئی لحاق بے بے بے سلسلے والے ہوتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے قدر کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف جائیں اور کبھی یہ نہیں چونکہ اللہ والے تو کبھی مقابلہ بائی محسوس ہی نہیں کرتے عالم نے بھی کہنا اور دیتا ہے مزدور کے پاس جا کر مزدور بننے کا خطرہ ہوتا ہے مزدور کے پاس جا کر مزدور خطرہ کافی ہوتا ہے وہ اپنی طرح بنا دیتا ہے جی محبوب الگ کے اندر محبوط الحاظ گھر پتہ نہیں یہ تو پھر بات ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے کسی موقع سے پوچھنا ہاں جی یاد بھی نہیں ہے وہ جگہ پڑی ہوئی یاد بھی نہیں ہے کیسے تھی جس کی دنیا بھی مثال بھی ہے نا طالبان ایسا نہیں لکھا ہوا مخبوط الآواس اندر آ جا سکتے مقبوط الآواس سے تو بہت خطرے ہوتے ہیں ہاں جی جملہ آپ بھول گئے ہوں گے ہمیں یاد نہیں پڑتا جی کتاب لا کر دکھانا جی اس کو پڑھیں گے خیر جی وہ کیا بات تھی جی اس سے پہلے ہاں یہ بات مولانا صاحب جو ہے کبھی کسی کا رد نہیں کرتے تھے اور کوئی کسی سے بیت ہو جائے خوش ہوتے تھے بولے خود پر رہے ہونے کے لیے کہ کسی شادی کے پاس چلے جاؤ بھائی جب کوئی آدمی ہی پڑ جاتا تب بیت کرتے تھے اچھا ایک دفعہ فیصلہ ہوا کہ یہ شبیر کا کا صاحب آیا اس کا کوئی دوسرا رشتے تھا اس کا پتہ نام صاحب میں بھول گیا تو اب اس کا نام تھا, جی تھا اس کا لے کر آیا تو کہاں پر اس نے کہا, کہ کہاں پر تو اس نے کہا یار خان صاحب سے بہت ہوں کیوں کتابوں والا کیا کتابوں والا جی تو رد کیا مارانا صاحب نے ہمیں بڑی حضرت ہوئی کہ اگر مولانا صاحب کسی کا رد نہیں فرمایا کرتے اس کا رد فرمائے اور خیر اس کے مریضوں کو میں, میں دیکھوں کہ ان کے لطاف جاری ہوں اور گاڑیاں رکھ لیں اور نمازی ہو جائیں اور ان پر اثر ہو جائے تو خیر میں دل میں یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا صاحب کا شر صدر ان کے بارے میں نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ معلومات ان کو درست کسی نہ پہنچائی ہوں تو اس لیے ان کے دل میں یہ بات ہے باقی ان کے لوگوں کو تو ہم اچھا دیکھتے ہیں تو لیکن بعض ساری عمر کو فرماتے رہے کوئی وہ نہیں چھوڑتے تھے اور کے قریب ہونے کو نہیں دیتے تھے فات ہو گئی پھر تم نے پوچھا تو نے کہا کہ ان کو کسی بزرگ سے خلافت نہیں حاصل ہے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ کسی قبر سے کامل ہوئے ہیں گھروں کو کوئی شیک نہیں ہے کسی قبر سے کامل ہوئے ہیں یہ اس طرف کوئی ہے کوئی چکرا چکوال کی طرف جگہ تھی منارا چکرال چکرالے منارا منارا کوئی جگہ تھی تو وہاں پر تھے بس یہاں کوئی جگہ تھی وہ اللہ والا تو ان کا یہ تھا کہ وہ آسام میں آنے والے آدمی پر کیفیف تاریخ کر رہے تھوڑی دیر میں آئے گی اور وہی کا جاتا تھا ذکر کرنے والوں میں کو سیر کہ بیت المقدس دکھاتے تھے مسجد بھی دکھاتے تھے اور بیت اللہ شریف دکھاتے تھے آجی اور کوئی رہتا تھا تو خیر اب وہ ان کی وفات ہو گئی ان کے صاحب کی وفات ہو گئی بعد میں ان کے خلاف آ گئے تو بتیجا ہمارا بڑی معلومات رکھتا ہے ان کہا اے خلیفہ ان کا تو اس حال میں ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ارتدا کا اپنا ہو گیا کیا راج ارتدا میں ہے یعنی برتاد ہو گیا ہے اسلام کو ہی چھوڑ دیا جی کیونکہ جب یہ آدمی توجہ موجود جو کرتا ہے نا کل سے دوسرے بار کیفیت تعریف کرنا چیزوں کو دیکھنا تو اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کسی وقت اس کو یہ کہتا ہے کہ شاید یہ میں ہوں بس اللہ اور آخر کا رسول شاید پتنی ہے ابھی کہ نہیں ہے میں ہوں وہ کسی نے یہ مشق ہوتی ہے وہ رات کو کسی پر توجہ کر کے اس کو خواب میں کسی بات کو سگنل کرنے کی جی تو کسی نے مدان صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر فضان اس طرح کیا ہے تو میں گیا تو بڑا غصہ کیا مجھ پہ ان میں ایسی باتیں کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس سے جو ہے تو اس بات تک کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ فلائمری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ کر لے کہ کوئی کرنے کی باتیں ہیں تو سچ بات ہے ہم لوگوں میں پر آدی دان کو توجہ کر رہا ہوں کسی آدمی پر دور کہ تمہاری جو فلانی زمین ہے میرے نام پر منتقل کر دو اور سب آدمی آ جائے گا خوف کے متلے کہ فلانی دعویٰ کردمی ہوتا ہے تو خیر جی یہ ہاں اچھا دوسرے کے بارے میں نے کہا کہ وہ کسی این جی او کا تنخواہ دار ہو گیا ہے اور کسی این جی او کے لیے کام کر رہا ہے اور تصویروں والی اپنی تصویریں تصویروں والی کتابیں شائع کر دی اور تیسرا ہوا جو ہمارا اپنے گھر میں ہوا ہوا کہ ان کے کوئی خلیفہ تھے جو ہمارے علاقے میں ہوتے تھے ہمارے بھائی کے دوست تھے وہ تو ہمارے بھائی بھی بڑے وہ ان کی تعریف وغیرہ کرتے رہتے تھے ان کی کشش ہوتی رہتی تھی لیکن پھر ہمارے خاندان والے اکرم ادان صاحب کی موجودگی میں کسی اور طرف ان کو جانا نہ ہو سکا سب کو اس طرح ہوا کہ وہ ہمارے اسپتال میں ایک ڈاکٹر آ گیا تو یہ وہ علاقہ جو خلیفہ ہے اخرم ادان صاحب اس وہ سیکھا ہوا تھا یہ فن ٹیلی پیس اپنا سیکھا ہوا تھا تو وہ آ کر اس نے گاؤں میں سلسلہ چلا دیا گاؤں میں سلسلہ چلا دیا تو یہ بتیجہ ہمارا جو ہے یہ حضرت مولانا صاحب سے بیسٹ تھا ذکر کلکار کیا تھا اس کو خواب میں علاوی علیہ مصابر کلیری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارا سلسلہ بڑے اچھے صاف یہ ہمارا سلسلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرو اس داخلے کے بارے میں کہا میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ وہ چراغ لا رہا ہے وہ ڈاکٹر تو فرماتے ہیں کہ اس کو بجاؤ تو میں کہا میں کیسے بجاؤں تو خیر کہتے ہیں وہ ایسے پھونک مارتے ہیں وہاں سے وہ پھونک مارتے ہیں کہ پھونک مجھ پر لگتی ہے اور مجھ سے جا کر چراغ پل لگتی ہے چراغ بجھ جاتا ہے خیر ڈاکٹر نے کوشش کی ہمارے بتیجے کے بارے میں کہ گاؤں میں سے اس کو قبضہ کرتے ہیں کہ یہ اگر قابو میں آ جائے تو سارے نوجوان جو ہے ہمارے قابو میں آ جائیں گے تو اس کے ساتھ تعلقات وغیرہ بنائے جب تعلقات بنائے تو وہ یہ گیا آیا تو واقعی یہ نہیں وہ جب وہ ذکر کرواتا تھا تو آدمی پر وہ لے رہے آتی تھی محسوس کرتے تھے وہ ٹلیپی اپنا کامر بھی سیکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں ایک دن وہ باتیں کرنے لگا تو اس نے کچھ خواجہ بر... رحمتہ پر اعتراضات کیے کچھ کی نہیں وہ نکاحش بیان کیے اور کچھ اور کوئی تو کہتے ہیں مجھے اندازہ کی کیا آدمی تو کہتے ہیں میں نے کہا جی آپ نے کس طریقے سیکھی کہا جی میں نے فلان سے سیکھی ہیں آخر میں صاحب سے سیکھی ہیں لیکن بارہ میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں وہ کسی این جی او کے وہ بن گئے ہیں نمائندے بن گئے ہیں اور گھر میں جو ہے تو دیش انترن چل رہا ہے اور وہ اس طرح کی وہ خدمت خلق کے رخ پر انہیں کوئی کاروبار لے لیا ہے اور تو عجیب بات ہے کہ شیخ جس نے سیکھا تھا اس کے خلاف ہو گیا اس کی برائیاں بھی اتنی نہیں وہ بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ اس کو اس سرارت بھی کٹ گیا اور فیض بھی اس کا بحال اور کامل بھی اور سلسلہ رہا ہے تو اس کے واقعی یہ سلسلہ نہیں تھا یہ اپنا سی اس کی چیز تھی جو کہ وہ خود تو یعنی وہ لار خان صاحب عالم بھی تھا اور وہ عالم ہونے کی وجہ سے وہ خود تو نہیں چاہے بچ گئے اور باقی جو علامات ہے جنہوں نے کوئی یہ ہمارا علاقے والا تھا یہ مولانا عربی صاحب کا خاص سوگر تھا تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں وہ ایمان تقویٰ پر باقی ہے لیکن جو لوگ بےچارے کچھ نہیں رہتے ان کا یہ حال ہی گڑبڑ ہو گیا حال تو اس میں سلسلہ جو ہوتا ہے نا یہ مربوط ہوتا ہے نا اور اس کی نگرانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ ہمارے اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پچیس خلافا ہوئے ہے کہ وفات ہوئی چوبیس زندہ ہیں آج میں ان سے کوئی کسی جگہ گڑبڑ کرے تو ہم جا کر اس کو ٹھیک کرتے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے ہمارے ہوتے ہوئے سلسلے میں اسلام آباد کیوں کہہ رہے ہیں تو اس نا کبھی ایک پوری گوہتری ہوتی ہے باپ مامو چچا جی دادا نانا خالہ خالو سارے لوگ ہوتے ہیں جی تو کوئی غیر آدمی بات کرتے سارے بھر کراتے ہیں پیسے تو نہیں ریچارج ہو یعنی قوم کے دا سے کرونا تھا بل چکڑی وہ کوئی شرم و شرف نہیں تم کہ ہوتے بیٹا کس کے ہوتے ہو جی تم بیٹے کس کے ہوتے تم اس طرح کی بات کرتے ہوا جی اور تم جو ہمارے خاندان کو بدنام کرتے ہو ہمارا تو اپنا ایک معیار ہے اور ایک یہ ساری باتیں صاف کتابیں ہاں جی تو سنس لئے مربوط ہوتے ہیں اس لیے ہمارے یہ کابرین جو بن گئی کچھ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ان سب پر جو ہے پوری ہمارے کابرین نگرانی رکھتے ہیں عام صاحب ہر وقت کی نگرانی نہیں ہوتے ہیں اور کوئی الگ تو کوتا ہو جائے تو ہمیں آ کر انفرادی طور پر سمجھاتے ہیں اور تو بتا کر بات کو چھوڑنے کی طرف تلقین کرتے ہیں جی اور اس سب جگہ پر ہی پورا ہی نہیں ہو رہا تو بھائی نہیں اس وقت پاکستان میں یہ چھا توشید توحید و سنت والے جو تھے یہ انہوں نے دوبند کے نام پر کچھ باتیں بہت عجیب کہنا شروع کر دی طیب سارے ہندوستان سے آئے اور مفتی اصل صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو لیا جامعہ سے اور خیر محمد صاحب خیر کو ساتھ لیا اور پرنی میں آئے اور سب کو بلایا کوئی بند تو ہمیں تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے ہوتے تم کیا کہہ رہے ہو دو بند کے نام پر عقیدے جو اور کے جو تو ہمیں تو آگے ان کو سمجھایا اس بات اور کام بھی لیا بڑے ان نے اٹھائی جی ان یہ پوری دنیا میں ایک ہمارا نگران حساب کتاب ہے ٹھیک ہے نا اس لیے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا ہمارے مولانا تھا کراچی میں ایک آدمی کو خلافت دی تھی عثمان صاحب تو والے کوئی آدمی تھے بہت جذباتی اور بہت مجاہدے کے ساتھ چل رہے تھے اور نہیں ملا تو ان کے ساتھ ملا تھا بڑی معرفت کی باتیں کرتے تھے خلافت ان کو دی اس خلافت میں کوئی دنیا دار آ کر آپ پڑے پڑے ان کے پیچھے ان سے کوئی کاروبار ان کے نام پر چلوا دیا کوئی شراکتی کاروبار چلایا بہت سے لوگوں کے پیسے لے کر اس میں سے غپلے انہوں نے کیا اور ایسے ہنگامے کھڑے ہوئے اور ان پر بھی ایسا بوجھ جایا کہ ان کا بھی کچھ ذہن معاف ہوا جس کا ذہنی معاوف ہوا اور وہ بھی پھر اس طرح کی باتیں خلاف توحید کرنے لگ گئے اور جو ہے یعنی وہ خلاف مسلق کہنے لگ گئے تو ہمارے صاحب زندہ تھے تو ان کو اطلاع دی پھر اعلان کروایا یہاں سے کہ ہم نے ان سے خلافت واپس لے لی ان سے واپس لے لی جو لوگ ہمارے نام پر ڈیت تھے ان کے ساتھ اللہ قائم کیا تھا وہ ان سے فاروا ہو جائیں اور اپنے تعلق کو ختم کر دیں دوسری جگہوں پر جا کر بیت ہو جائیں تو باقاعدہ اعلان کیا تو انسان ہے مرنے کے وقت کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو جائے کیا نہ ہو جی تو خیر یہ اب یہ زوائد ہے کو یہ باتیں ضروری ہیں کہ نہیں یہ کہنی چاہیے کہ آئے باڑے ہیں پیر صاحب جو باڑے والے آ گئے نکچ جو تھے تو آدمی جائیں اور آدمی پر توجہ ہو کر آدمی چھلانگے لگائیں دوڑوں کے ساتھ ٹکرا ہاں. yeah. اور وہ یعنی ایک ہنگامہ تائید حاصل کر لی ہو گئے تو ہم نے کتاب شائع کروائی جن کے کسی مریض سے کفر کا فتو تبلیغ والے حضرات پر پا. میرے پاس پڑھے ہوئے مگر میں لایا تھا پڑھ کر سنا تھا کہ مسٹر عبد الحاب اور پالمپور مسٹر پالن پوری ہیں ان کے کوئی بیان ہے کسی نے لکھ کر شائع کیا ہے کسی دوسرے آدمی نے اس کو سامنے رکھ کر یہ غلطی کی اور ان کی عقیدت کو گھر کا پتہ لگا لیا تو اس طرح صاحب جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہ کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ اور لیکن اس آدمی کی حقیقت سامنے آ کہ یہ آدمی جو ہے یہ خوف خدا سے خالی ہے اور جو چیز سیکھے ہوئے ہیں وہ ٹیلیپیتھی اتنا چیز ہے وہ سلسلہ نہیں ہے yani تصوف نہیں ہے تصوف تو خوف خدا پیدا کرتا ہے ہاں جی اور جو ہے آخر کی فکر پیدا کرتا ہے اب باقی کسی آدمی کو میں اپنے مقابلے پر اگر محسوس کر رہا ہوں اور اس کا نیچے دکھانے کے لیے حصہ کی میں باتیں کروں تو بہت بیٹھی ہے بات اس بات کہ یہ باس بریلی والوں نے کابرین دو بند پر انگریزوں کے کہنے پر کپرو کا فتو لگوایا جو کہ اٹھارہ سولہ کی جنگ آزادی میں لڑے تھے کپور کا فتو لگایا اور وہ فتوا چلتے چلتے جو ہے تو یعنی وہ کوئی سال بعد والا اسی دن گنگوئی صاحب رحمتہ اللہ علیہ تک پہنچا اور دو بند والوں سے کیا لوگوں نے کہ ایسے لوگ جو آپ پر کھرو کا فتوا لگا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے رکھا کہ اگر یہ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے لگا رہے ہیں تو انہوں نے غلط فہمی دور کرنی چاہیے اور اللہ ان کی ہدایت فرمائے اور اگر انہوں نے جو ہے تو انہیں کسی مفاد کی کوئی پیسے ویسے لگا کر کیا ہے تو ان سے گناہ قبیلہ ہوا ہے اللہ ان کو معاف فرمائے اور اگر گرمی سے لگا رہے ہیں بہرحال ہم پر پتہ لگانے کی وجہ سے ہمارے نزدیک یہ لوگ کافر نہیں ہوئے ہوئے گناگار ہوئے ہوئے اپنی مالی مار کو کر لیں ہمارے مزید کافر نہیں کن ڈاگے سے کپڑے کا پتہ نہیں لگا کہ ہم ان سے بدلہ لے جی. تو نہیں کہا جائے کو جواب دینا مجھے لے کے یہ اپنے گاؤں میں صاحب اگر نے کہا ایک مولی صاحب آئے ہوئے بریلو اس نے گاؤں میں اور تم بچا رکھا ہے اور تم جا کر بیان کرو جی میں نے جا کر بیان کیا تو میں نے بیان اپنے رخ کر کیا جواب آپ اتنا کرنا چاہیے تو بعد میں نوجوان خبا تم نے کہا کہ اس نے جی مودی صاحب کو ٹھیک نہیں کیا ہے خود اس کو سنانی چاہیے تھی میں نے کہا کہ اگر صاحب غیر معیاری باتیں ہمارے خلاف کرتا ہے تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہماری غیر معیاری باتیں اس کے خلاف کریں کہ کوئی جانور پر چک لگائے اگر تو ہمارا دوڑ کر چک نہیں لگاتا کیونکہ اس کا ہی جو زیب اس کا ہی مشغلہ تھا کہ وہ کر لے کتے کو چک لگایا چک یہ ہمارا ایک دوست ایسے تھا یہ تو کوئی اس کی بات نہیں ہے خوف کو آخروں کے سامنے رکھتے یہ بات کریں گے اور مولانا صاحب رحمت اللہ کے خلاف لوگوں نے ہنگامہ جب ختم ہوا تو محسوس نے کہا کہ بچیا کہ ماں تھی تو بدوا نہ کھڑی بچیا نے اور ان میں سے ایک آدمی نے ایک دم ہتانے کے طور پر کہا تھا کہ اب تمہارا پیر پشاور کو چھوڑ کر مانگے گا اتنا بدنام ہو گیا تو اس کے بارے میں مجھ سے بد... میرے بان سے بدد نکل گئی تھی میں نے کہا اللہ تجھے پشاور کرے کاروبار کو فیل کرے اور تجھے پشاور بدر کرے تو لیکن کاروبار کاروباری بدل <تصفح> <دلوقتي. تصفح> اور... اور خود فرمائے تھے کہ میں نے... میں نے کسی کو بدوا نہیں دی دیے بچے میں بدوا سمجھا اور سوکھ دا خبریں کہ اعتبار میں کہوں کیا بن کے بارے میں ان کی کے بارے میں اور ان کی بہنوں کے بارے میں کو یہ تو مت لگائی میں اس پر اعتبار نہیں کروں گا مو صحبہ یہ تاجر والی ذکر والی بزرگی تو ہم بھی کرنے کی نیت کر لے گئے لیکن دادی اس کو اس چیز کو برداشت کرنا یہ تو آدمی کا مغد پھٹتا ہے وہ دل پھٹتا ہے آدمی کا لیکن یہ ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہے تو خیر یہ نہیں وہ کہا کہ یہ تو مقاصد کو سچ بات ہے یہ بیماری دم سے بیماری سلب کرنا یہ بھی مشق ہے فن ہے یہ بیماری کا سلب کرنا فن ہے جی؟ کافر بھی کر سکتا ہے جنات جی کو پکڑنا یہ فائن ہے کافر بھی کر سکتا ہے. جی؟ کشفنا دل میں کیا بات ہے یہ کافر بھی کر سکتا ہے سب بھی. سب بھی. یہ کاف نہیں یہ کاش سرف ہاں جی جلوں کا حال جانا کبروں کا حال جاننا یہ جو ہے کت ان نہیں اور جو لوگ اس کو سمجھ کر اسی لیے گوسلا قسم کے, کے لوگ ہوتے ہیں یہ چند فن کی باتوں کو سیکھ لیتے ہیں لوگوں کو اپنے پیچھ لاتے ہیں اور ماندنین کی ہوتی رہتی ہے لیکن ہدایت نہیں اپنے آپ کو ہدایت نہ اور ہدایت हाँ. یہ زوائد ہیں اہم اللہ کو اپنے مجاہدات اذکار کرتے ہوئے اپنے سلسلے میں چلتے ہوئے حاصل ہو جائیں تو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے اب زور سے کشف کو اپنے دماغ سے پھینک نہیں سکتا ہو رہا ہے تو ہوتا ہے ورنہ حاصل کرنے کی نیت نیت کر کے اس کو حاصل کرنا یہ قسم کی دنیا داری کی نیت ہے हाँ. اور بڑا بننے کے جذبے سے کرے آدمی تو یہ قبر کا ایک شعبہ ہے हाँ. ایک قطن نہیں اور جن لوگوں یہ بات حاصل نہیں ہوئی ہیں جی وہ سمجھیں کہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی ہے تو یہ کوئی ہو نہیں نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جذبات شوبانی کاری رہتے ہیں اٹتن نہیں ہے دور نہیں ہوتے ہیں جی کیا کہیں ہماری سلاح نہیں مل جائے کہ کوئی اسی سال کی عمر ہے عثمان رضی اللہ عدل کے رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک لڑکے کو لشکر کشی کرنے کے لیے ان نے فتح کیا ان کا یہ تھا کہ سڑا کے لوگ بڑے سخت وہ ہیں سرکش ہیں خوب خندرزی کر کے ان کے زور کو توڑا جائے ان کو تو وہاں کے جو لوکل آلات دیکھے خالد رضی عدل نے تو ان کو اندازہ ہوا کہ زیادہ خود کی خود کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہے کہ ان کے سردار کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کر لیتا ہوں تو ان کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ پابیدار ہو جائیں تو تھا بھی پیشہ خاندان سلاحیتوں والا خاندان تھا بڑا خوبصورت خاندان تھا صلاحیتوں والا تھا تو حضرت عثمان عبد اللہ نے اعتراض کیا کہ تم نے ہمارے حکم کو نہیں مانا کیا تو یہ کیوں کیا ہے تو انہوں نے کہا میرے مومین ہم نے مطلب مقامی آلات کو دیکھے اور اس میں فائدہ تھا اس میں مسئلہ ہو گیا ہے اور بڑا شاہ خاندان بڑی حصے تو نے کہا آپ نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں میرے لیے بیگ رشتہ کر لو اس میں اسی سال کی عمر پہ تو یہ جو ہے بات نہیں ہے کہ آج بھی کس لاہمی کہے پر جذبات ہی تاری نہ ہو تو یہ بات تو نہیں ہوگی اس لاہ یہ کوئی فنائل کھلی کسی کا ہوگیا جو کہ شریر کا مقصد نہیں ہے کہ اس کے باقی سارے جذبات مٹ گئے ختم ہو گئے جل گئے ایسی سے جلدی آئی جی تو وہ کبھی ہو ہو مربد نظیر رحمۃ اللہ لے کر صابر قدیل رحمۃ اللہ لے کر شادی نہیں کی ساری عمرانی جی. یہ کوئی کبھی کل ہو جاتا ہے ورنہ یہ ہے کہ موت تک جو ہے کباب بیدار رہیں گے تو اس میں یہ نہیں وہ اظہر خاند اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کوئی ایک سو بیسو دس سال کے غریب عمر تھی ان کی بڑھانے کے لیے اس کہ اپنی بزرگی کی ساری باتوں میں تذکرہ کرے اور ایب اپنے چھپائے رہے تو کہ مجھے احساس ہوا کہ اس عمر میں بھی آدمی کو وصول کی عادت ہو سکتی ہے کہتے ہیں کیا اتنے بڑے ڈائریکٹ الگ والے بندے لڑکا ج... وہ ہو گیا دماغی مریض ہو گیا تو اس کا علاوہ وہ علاج جو کرا رہے تھے ہمارے علاج والے ڈاکٹر صاحب بات گئے تھے کبھی کوئی مریض کو میرے پاس ہی بھیجتے ہیں ہیں تو وہ جی آ... وہ مریض کو میرے پاس بھیجا تو وہ مریض اس حال میں تھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو اسے میں نے کہا بس یہ تسی کافر چھو ہاں جی تم کافر کیسے ہو گئے ہو تو اسے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے یا اسے میں اس طرح کا ناپاک ہو گیا ہوں اور یہ میں ناپاک ہوتا ہوں آج کل تو بس اتنا ناپاک ہو رہا ہے کہ گویا کہ میں بس کافر ہو گیا ہوں انہیں احترام ہونے سے اس کو ایک کتنا ٹینشن آیا اس پر تو سمجھتا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں اور وہ دماغی مریض بھی ہو گیا علاج کا ہو رہا ہے اور سے میں نے کہا کہ تو جب میرے بچہ بنا شب سے آپ کو پیج دیں گے نا اس, اس وقت بزرگ دے ڈیڑھ بزرگ دے ڈیڑھ خدا رسیدہ آدم دے. تو میں نے کہا اس طرح ہے کہ ہم ان کے ساتھ حج پر تھے سن پچہتر میں, تو میں انہوں نے کہا کہ صبح انہوں نے کہا مجھے اس کی عادت ہو گئی کیا اللہ مینا میں اصول کا بندوبست نہ کریں اور پھر ان کے لیے اس زمانے میں سن پچہتر تک پرانے ہوتا تھا اور اس میں یہ معلوم کی ہوتا ہے گر جاتا تھا اور لوگ آجی نگے بیٹھے بیٹھے کرتے ہوتے تھے ہم جیسے بیٹھے بیٹھے بندوبست بہت پرانے زمانے کا تھا اور نانے کا بندوبست کہاں ہوتا تھا جی؟ اب تو کچھ اچھا ہو گیا ہے یہ پلاسٹک کی پورٹ کافی اچھا ہو گیا اب تو ہم کیا کریں جی؟ تو وہ نے کہا کہ کوئی وہ نائل شیطان تھا اس کا خیال تھا کہ آدمی ہے اس کو میں اصول کی حالت خراب تھا اس کا خراب کر دوں گا خیر وہاں پر گئے کوئی رہا تھا اس, سے. اس سے ہاں ہاں. خان نے فوراً خاص کیا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں غسول خان کر کے میں نے کہا ہم مدا صاحب کے برید ہیں اور اللہ کے فضل سے جو ہے سال ہر سال کبھی اصول کی حالت نہیں ہوتی ہے جی کہ کوئی خواب دیکھ لیں اور وہ ہو جائے کہیں گے ہمارے شہر سے کبھی نہیں ہوا ہوتا ہی نہیں یہ اللہ کی طرف سے تو اس کے دوران ہوا جی مینار کے دوران ہل کے دوران ہوا تو میں نے کہا دا اور, اس خا... خا دا بھی اور اس بچے سے پوچھ کر گیا اس کو بڑی تسلی ہو گئی جی اور اس کا دعائی اگر پہلے جو ہے تو وہ روپے میں چار آنے کر رہی تھی تو وہ مجھ سے بدلنے کے بعد بارہ آنے چودہ آنے سر کرنا شروع کر دیا جی تو وہ غلط میں مبتلا تھا تو یہ, یہ کبا آدمی کو احساس جس کا ہو یہ تو ساری عمر رہے گا بڑھاپے میں بھی رہے گا جس سے پریشان نہ ہو ہاں. کہ مالک مال کی آدمی کو مالک کمانے کی فکر ہو سنبھالنے کی فکر ہو مال کی محبت پہ رہے گی مال کی محبت اولاد کی محبت بیوی کی محبت بیاہ کی محبت جذباتی شہبانی سارے کے سارے مجھے. کہ ساری عمر رہے گی اس لیے جو قرآن پاک کی ہے میں اللہ کے بار صحیح نے تذکرہ فرمایا ہے تو کہا ہے احب با الیکم من اللہ و زیادہ محبوب نہ ہوں اللہ رسول ہو اس کے راستے میں جہاد کرنے کا تو اس کے مطلب ہے کہ محبوب ہوں گے لیکن ان کو ترجیح نہ دو اللہ رسول پر زیادہ محبت کے ساتھ نہ ہوبا نہ ہو محبوب ہوں تو ہوں گے یہ احب نہ ہوں اللہ رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہوگی یہ بات صرف یہ اسلح کہتے ہیں برائی کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا برائی کے جذبات کا دل میں نہ ہونا یہ یہ بات نہیں ہے برائی کے تقاضے پر عمل نہ کرنا ٹھیک ہے نا برائی کے تقاضے پر عمل نہ کرنا بس یہ اسلحہ ہے ٹھیک ہے نا نماز کے اندر جو ہے علی شاہ صاحب کو شادی کرنے کا خیال کیوں نہ آ رہا اندر نماز یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں جی کو تقاضے پر عمل کرتا ہوں بس تقاضے پر عمل کرنے اختیار میں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو کہ ہر وقت گمسم رہے اور روتے دوتے رہیں جوش و خروش ہے ناراحو حق رہے آنے. وہ ہم چلے پر گئے ہوئے تھے کیسر اور میں پنڈی بٹیا با, میں نے بیان کیا تو بعد میں اس نے کہا تھوڑا سا جوش و خروش تاری جی اور بس بیا ایک دم آج ٹپ کی بھی آپ <laughs> تو اسے میں دیکھا کہ اتنا جوش و خروش ہے اس کو میں خود بھی ایک, ایک منٹ دو منٹ برداشت کر سکتا ہوں ایسے ہی پورا ایک گھنٹہ اس طرح کروں بس پھر ایک ہفتے کے بعد بس قبر خوردنے کے ہلاک ہو جائیں گے قبر خورنے کے ہلاک ہو جائیں اس کے افیز کو خود بھی آدمی ایک منٹ دو منٹ برداشت کر سکتے ہیں تو یہ خروش داری ہو آدمی باقی رکھ نہیں سکتا ساری عمر کے لیے یہ بازی جو ہے یعنی وہ غیر موقع لوگ تو یہ جذبات سے بڑا کام لیتے ہیں جذبات میں لاتے ہیں لوگوں کو اور خود جذبے میں آتے ہیں اس لیے ان کی دکان چمکتی ہے جذبات میں آ کر لوگوں کو لا کر اور جو ہے یعنی ہم بھی ہم جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے للچی ہوتے ہیں اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں وہ ہیم اختر صاحب یہاں ہے نا ایک بیان ان سے کروایا دوسرا بیان ان سے کروایا تیسرا بیان, بیان یہاں کروانا تھا جب یہاں ہے تو ہیم صاحب نے کہا کہ بج میں تو دم ہی نہیں تو اب میں نے کہا میں نے اپنے درجے جمع کیے ہیں یعنی yani سارا پشا کر پھرے ہیں اتنا بجم کو جمع کرے نہیں دے سکا آپ کو تو اس کام کیا ہوگا جی خیر ہم نے ان سے بیان کروایا بیچارے پہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے بھی توبہ کر لی ادھر آنے کی اور ہم نے بھی پھر فرو... وہ میں نے بھی یہ نیت کر لی کہ اب صاحب ہمارے جو سینیٹر ہے نا کہ اس کے پروگراموں کا کوئی پروگرام میں اپنے پاس نہیں لاؤں گا ہمیں <laughs> تو اب... متعدد ہم آدمیوں کو جمع کرتے ہیں چاہیے کہ کوئی آدمی آ یہاں کوشش کر کے بات کرے تو آدمی کو سارا دن میں چھوڑے ہی ہوتے ہیں آخر میں ہمارے پاس لے آتے ہیں کیا آپ سمالے ہیں کوئی تو اس میں یہ ہے کہ نہیں یہ رونے دونے کیفتاری رکھ سکتے ہیں آپ پر جی کہ سارا چیز مار رہے اور لیکن وہ جو ہے تو کوئی مقصود تو ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں مقصود تو کوئی ہے نہیں تو لہٰذ لوگوں کو مقاصد تصور کا پتہ نہیں ہوتا اور زوائد تصور کو حقیقت سمجھتے ہیں اور اس کا حاصل ہونے نہ ہونے کو جو یعنی وہ بننا بگڑنا سمجھتے ہیں اور تقاضائے بشریہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کو جو ہے وہ نقص سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں تو اب تو کچھ بات واضح ہو گئی نہیں جی آج شیطان وسو کے مفتتی ہوتا ہے نئے آدمی جو ہوتے ہیں اس کو بسوس ہوں گے میں فلا کر کے پریشان کرتا ہے اور ہے توحید کے بارے میں خدا رسول داخل کے بارے میں بسوسے ہی آتے ہیں تو اب اس میں جو ہے یعنی بھائی میرے ایمان جو ہے وہ تو ایمان نیت کو کہتے ہیں آپ نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں بس آپ نماز پڑھ ہیں بس آپ کو ایمان ثابت ہو ہوگی اور زبان کا اقرار لسان اور تصدیق قلب اور اس کے بعد نماز پکڑو نماز اب سو بسوں سے آئے ہیں جی اور نماز میں ہر جگہ پس بس, بس آیا کہ اللہ نہیں ہے تو کس کی عبادت کر رہا ہے آتا رہا. کوئی خاص بات نہیں بالکل کوئی خاص بات نہیں ہاں جی? بلکہ تو وکالت ہوگا کہ کتاب میں لکھا ہوا مسئلہ ہے کہ مسلمان موت کے وقت کلیماتے کفر بول لے اور اس کی موت ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لکھے ہوئے لکھا ہوئے ہاں مسلمان ہو موت کو کلیمات کو پھر بول لے اور اس کی موت ہو جائے نظر کی آلت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کو عالت ایمان پر کیا جائے گا اور اس کو دخل کیا جائے گا مسلمان کا معاملہ دخل کیا جائے گا یا ان کو سختی کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کو اوشواس پر جاتے ہیں اور سختی میں کی زبان سے کئی بات نہیں نکل سکتے کوئی خاص بات نہیں ہاں قرآن تو یہ کوئی میڈیکل میں بیان کرنے کے لیے میں گیا تو ایک نے کہا تھا کہ میں اس سے اکیلے بات کروں گا تو اس نے خبریں مجھے لے جا کر دروازہ بند کیا اور بیٹھا بات کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ سر میں تو کافر ہوا ہوا ہوں تو میں نے کہا کیوں کیا بات ہے اور میرا جلد نہیں ہوتا کہ اللہ ہے کہ نہیں کہاں پر ہے تم کیوں مانتے ہو ہاں جی تو میں ہنسا جی میں ہنسا اس کو بےچارے کو کہ ہم پر تو مصیبت بنی ہوئی اور یہ ہنستا ہے ہمارے ساتھ جب وہ ہسا تو بیچارے ہر بجے کریں ہاستے کے باہر میں نے کہا آپ کو مبارک ہو اور حیران ہو جی اور ایڈان ہو جی کیا آپ کو مبارک ہو جی اب وہ سوال سوال لیا دیکھ رہا ہے کہ مبارک کے کس بات کی تھی میں نے کہا ہو اس بات کی کہ آپ کا ایمان کامل ہے اور جو ہے شیطان اس جگہ حملہ کرتا ہے جہاں پر ایمان ہو اور جہاں کو خطرہ نہ ہو تو وہاں تو حملہ ہی نہیں کرتا اس کو حصہ سے ہی نہیں ڈالتا اس کے بعد اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کا ایمان ترقی بھی کر رہا ہے اور شیطان آپ کو مقابلہ کر رہا ہے اور یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے بس یہ ایک بات بڑا حیران ہو گیا کہا کہ اتنے عرصے کے اندر مصیبت اٹھائی ہوئی سر پرانی اتنا بڑا انداز سر پر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ جو ہے تو, تو ہے کوئی بات ہی نہیں تھی اس کو پھینک دیا جی. تو سچ بات یہاں شیتان کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرا گھر میں کام, کامیاب, کام, نہیں, کامیاب نہیں ہو رہا وہ پیچھے ہی چھوڑ دیتا ازو کے بارے میں بس کو سر کا بس کو سر جی؟ تو بس میں جمعے جنمان پڑا تھا بس اس پر میں نے بھیا کیا ساتھیوں کا تو ان کا جو اثر میں نے کس کو مجھے پڑھنا جنہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تقریر آخر میں اس طرح ہوا کہ تین قطرے پیشاب کے بغیر نکل گئے اور چلتے چلتے گر جائیں گے مجھے وزو کرنا پڑے تو گا دوبارہ میں نے کہا کہ آپ وہ کریں خود بم پڑیں گے جی میرا تو مجھے پیشاب گیا میں تک جا کر وزو کروں اب گیا میں تو کوئی خطرے گا کہ اللہ کہ اللہ یہ چو سال کی عمر میں اور اس میں جو ہے تو پینتیس سال بزرگوں کے پاس رہ رہے کران جی اور دنیا جہان کے لیے سے گزرنے کے بعد ابھی بھی سے محفوظ نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ بولتا وہ دول دول تھا مار پھر جو دوسرے اس نے بات کرنی تھی کہاں سو تو بڑا ضرورت شریعہ شریر نے لے ہاں جی انہوں نے کہا ماں سو سر اکڑا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو سر کھایا اپنا جو. کیا ہو گیا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا جڑ جی تو کسی سے پوچھا چیت کام بات سی بہت سکے گی نے کہا جب ٹوٹتا ہے جڑ جاتا ہے سور جد ہوتے جڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے رو بڑا جی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے نا جی جب آئے تعلیم مرتا ہے نا تو اس کے شیطان رمضات آزاد ہوتے ہیں پھر وہ مجموعے میں سے منتخب کرتے ہیں کس کے پاس ہم جائیں کس کے ساتھ چمٹے آئیں اس لیے کہتے ہیں جب کہ دفن میں شامل ہو تو تین مٹھی مٹھی ڈال کر بنا خلقناکم نا کم مفتی عیدم اور بنا مخروج کم تارا تو اخراط پڑا کرو ایج آدمی پڑھ لے تو اس کے امزاد میت اس کے, کے اسرات سے محفوظ رہ جاتا ہے اور جب میں پڑھا تو اس پہ اس کا امزاد پسرانے کا, کا خطرہ ہوتا ہے اور مریضوں کو دفن میں شریک ہونے نہیں دیتے اور جنابوں میں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ آخری صف میں کھڑے ہو جناب پر سے مڑ کر جائے بجلی پگار خریدتے جائے تو آج جی, کیا بات جی کے بارے میں بس تو وہ دیوانہ بابا والا بنایا آج میاں جی. کہ وہ کوئی مزدور تھا نا دیوانہ بابا اس کو کہہ کہتے تھے پٹانا کے علاقے میں دو مثال ہیں ملا بہادر اور دیوانہ بابا ایک ملا بہادر کا حضر جو کسی سے ٹوٹ رہے ہیں <laughs> ایک دیوانے بابے کو دیوانے بابے کو کسی نے کہا مجدور تھا کہ آؤ نماز پڑھیں تو ساتھ لے کے وضو کرائیں اس کو تو وضو کر کے نماز پڑھی دیوانہ بابا آئے ہی نہیں اب تو کیا کرتے کلمی وقلے آگاہ تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کرتے بھولان پاک کروں پاک تو اس کا فلکار کو بابا صاحب تو, تو, تو آدمی جو, کو جو ہے بابے کو بنایا آپ نے, نے وزول کے فرائض واجبات سے اب آپ جا کر نماز پڑھے اگر آپ سے ٹوٹ گیا کہ آپ کسم اٹھا سکتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے میرا وزول ٹوٹ گیا ہے تو ٹوٹ گیا وہ کب آدمی اٹھائے گا جب اس کو نظر آئے گا کہ کترا کہ نہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس بس کا شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ آدمی کو تنگ کرتا ہے نا دس دفعے سے وزو کروایا ہمارے ایک عجیب صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہے تھے حج پر جا پر جا رہے تھے کراچی میں بدوری ٹاؤن کے مدرسے میرا قیام تھا کہتے ہمارا رشتے وہاں پر مدرس تھا کہتے میرے اس سے بچوڑا زخمی ہوا ہے اور اسے خون نکل رہا ہے کیا میں بیٹھا ہوں بیٹھا بیٹھا بیٹھا اور بزو جائے میرا وہ نہیں ہو رہا خون نکل رہا بند نہیں ہو رہا تو نے کہا کہ پلانیا جی نے کہا وہاں شاپ صاحب دو کے دے کہ میں نے کہا نہیں ہوتا تو نہیں وہاں شافی صاحب دو سخت نہیں ہے تو اس نے کہا شکر کو اگر خدے پہ دکھے ہو چاہیے بولی جیتا سر بات ہی کیا مصیبت کیسے شافی دو دوزخ میں تو نہیں بار اس بات کو خیر کیا دیکھ رہا تو اس میں جو ہے تو کہتے دیکھ مجھے تسلی ہوئی تو اس میں اتنا جو ہے پریشان نہ کریں اپنے آپ کو بعض آج میں نے تلبی میں لکھا ہوا جی؟ ہے ابن اتنے جزیر اللہ علیہ کہ ان انسوخیوں کیسی تیسی انہوں دو شلوار رکھی ہوتی ہیں مطلب خانے کو پہن کرائے جاتے ہیں وہ ہم فصلوں میں ابتلا ہوتے ہیں جی کہ کہاں کے کہ وہ گنجے ایک دوسری شلوار رکھا ہوتا ہے کہ ہم سے احتیاط کرتے ہیں <laughs> کیا پریشان نہ ہو جی وہ ٹھیک ہے یہ بات کو نہیں کپڑا میں جاؤ بتر خلاف ہو خراب ہو وزو کرو سارا یہ کوئی خاص بات تو نہیں ہے کوئی شریعت کی بات ہے جی؟ کہ آدمی جو ہے یا بس نہیں اتنا اس میں اتنا زیادہ فصلوں میں ابتلا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا طرف سے تسلی کر کے آدمی روز کر لے اس کے بعد اگر آپ کی وہ آپ کی نیت میں وضو تھا اور آپ نماز پڑھ لی ودا ہو گئی بالکل پکا پتہ چل گیا کہ ہاں جی کوئی رضو نہیں تھا ٹوٹ گیا تھا تو اس کو دہرانو بس تو نہیں اور یہ قدم یہ بات میں رکھیں کہ یہ نہیں وہ آدمی درسے تو مال کی محبت ختم ہی نہیں ہوئی نہ مال کی محبت تو رہے گی اب مال کو ماننا اور خرچ کرنا اگر اللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر کر رہے ہیں تو یہ مال کی محبت مضمون ہے اور یہ وہ ہے کہ جو آپ نے حد سے گزر گئے ہیں ٹھیک ہے نا احکام کو توڑ رہے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ مضمون محبت ہے جا کی محبت مال کی محبت ہاں جی عہدے کی محبت زمینوں کی محبت جائیدادوں کی محبت جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے پر آپ کرے تو یہ جو ہوتی ہے یہ مضمون ہے اور یہ مطلق مطلق محبت مضمون نہیں ہے جی سے مطلق محبت مضمون بندی جب اس کے لیے کمات کو توڑتے ہیں آج بھی تو مضمون بنتی ہے ٹھیک ہے نا اور باقی یہ جو ہم باغی بازی باقیات باز خاص سوچیا کہ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی خاص خاص لوگ ہیں جن کی فرحیت کا حال ہے کوئی خاص ان کے حالات ہیں یہ عام تصور کے لیے یہ باتیں ضروری نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس بات سے پریشان نہ ہوا دیں اور زیادہ نظر جو ہے وہ اللہ کا دھیان قائم ہونے پر رکھا آدمی اور رضائل کے دور ہونے پر رکھے اور خدایل کا سر کرنے پر رکھے اور جو ہے یعنی ہم جو ہے اس کوشش کیا کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں ہمیں اس بات کی تسلی ہو کہ یہ تو سلسلے کو سیکھے گا اور اللہ کا تعلق والا بنے گا تو ہم کوئی کرتے ہیں کہ دم تعویذ وغیرہ میں نہ پڑے تاکہ اس کی ایک سوئی ختم نہ ہو اس کو کوڑا رکھتے ہیں کوڑا اور جسے جس جان چھوڑانی ہو تو اس کو جاستے میں جاستے دے دیتے ہیں جس دم کی اجازت ہے تعویذ کی اجازت ہے یہ کرو وہ کرو یہ وظیفہ پڑھو اس سے میں برکت ہو جائے گی یہ کرو وہ کرو یہ تاکہ جان چھوٹے آئیں جان تخلاص میں آئی بھائی تم تسلی جتنی تسم سر آس میں اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو کچھ حاصل کرنا ہے اور اس کو ساری چیزوں سے فائدہ رکھتے ہیں خالی رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان چیزوں سے خالی ہو کہ اس کو مکمل توجہ لکھ ملا کے حاصل کرنے پر ہو اور اس کو حاصل کر لیا جائے ٹھیک ہے نا اب آپ کچھ پوچھیں نہیں باتیں نہیں پوچھتے ہیں پانچ دس منٹ میں نے آپ کو شدی شدہ آپ آدمی تھے آپ کو جذبات باتیں نے تم کیا تو اس نے کہا یہ کہ یہ تو ہارمونل آرکیسٹرا ہے اف یو بیٹ اٹ ساؤنڈ یو ڈو ناٹ بیٹ د ساؤنڈ آپ بجائے اس کو تو یہ بجے گا اور نہ بجائے تو نہیں بجے گا تو اس میں یہ ہے کہ اور یہ بجتا ہے تصور اور خیال سے بجتا ہے شور خیال کا جیسے آپ سے رس کیا تھا کہ متبادل خیال میں تو متبادل خیال میں لگانے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے یعنی وہ ایسے لوگ جو کاملین ہوں صالحین ہوں اور وہ ان کی کتابیں ہوں تو اس کو آدمی پڑھنے میں لگے تو آدمی کی توجہ پکڑ لیتی ہیں اور وہ اس میں سوانیاں بہت میں ایک احتیاط ہے جس سے کہ پرانے طرز کی کتابوں کا کچھ نہیں چلتا کہ وہ کس نے لکھی ہیں کیسے لکھی ہیں کتاب ہوتی تھی اس میں سیداز کی افراد تفریح لکھی ہوئی تھی وہ کتاب واپس کر دیجیے وہ لے اس کو پھر لائن لکھا جائے کہ کتاب افراد تفریح سے تفرق تفرق تفرق جی؟ oh, yeah. کتاب میں افراد تفریح ہے ہاں جی اور میری طرف سے لکھے اس پر نے کتاب میں افراد تفریح ہے صاحب یہ کتاب لے کر آیا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آدم فقیر جو تھے تو انہوں نے بادشاہ کی بیٹی مر گئی تھی تو قبر سے نکالا اس کو تو ایک حکیم آیا تھا اس نے اس کی ایک رگ میں سوئی چھ بوئی تو زندہ ہو گئی اور اس ساتھ نکاح کر لیا واقعہ میں صرف دو آدمی لکھے ہوئے ہیں ایک حکیم صاحب اور ایک عدم صاحب تو دو آدمی کو تو نکاح نہیں ہوتا ہے. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے جی تو اس طرح کی افراد تفریح پڑھانے کتابوں کا پتہ نہیں کہ مصنف کون تھا کون نہیں تھا ان میں افراد تفریح ہے تو اس لیے دور جدید کے ہمارے محکقین علماء جو ہیں یا ان کی لکھی ہوئی کتاب ہو یا ان کا اس کے اوپر جو ہے تو تائیدی جو ہے وہ مضمون ہو تو جو ہے اس کو پڑھا جائے تو یہ یعنی سواد نمبری والی کتابیں جو ہیں بڑی لبس تاثیر والی ہیں تو ایک طرز کا کتاب جو ہے یہ بڑی پڑھنے کی ہے بار بار پڑھے آدمی اس کو اور بڑا دل لگتا ہے اس میں اور توجہ کو کھینچ لیتی ہے پھر لوگوں کے روح کا اثر آتا ہے کسی دنیادار عالم کے لکھی ہوئی کتاب تھی ہندوستان کے وہ کسی مضمون کے بارے میں تھی تو اس کو کوئی آدمی پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ اس پر پہ گاہک کو لکھتے ہوئے اس کو جو اس کو جیل میں سے بیوی بی یاد آ رہی تھی اور جذباتی شہوانی یا تاریخ اس پہ اس جگہ کو لکھتے ہوئے پھر وہ کیسا نکالا جگہ وہ جو آدمی پڑھتے ہیں تو لطف نفس میں تاریخ پیدا ہوتی ہے سب ٹھیک ہے لکھی ہوئی کسی عالم کی ہے لکھی ہوئی جو ہے تو برجوں کے بارے میں ہے لیکن اس کی تاثیر شاوانیا کا تازی کرنا ہے باطن پر تو اس طرح وہ باطن کے اثرات آتے ہیں اور جو ان لوگوں کو اللہ نے اس کا ادراک کیا وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ کو لکھتے ہوئے اس کا یہ حال تھا اس جگہ کو لکھتے اس اندر کا یہ حال تھا تو یہ یعنی باتیں ہوتی ہیں جو تو روحانیت اور نورانیت ہر تاریخ میں نہیں ہوتی ہے ہمارے جو اچھے لڑکے ہوتے تھے طلبا یونیورسٹی کے تو وہ میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ میں داخلہ دینے کے بعد اعظم مولان صاحب علیہ قدر حاضر ہوتے تھے کہتے ہیں ہمارے خیالات یہ جی ہیں وہ دحریت کی طرف جا رہے ہیں اور فرماتے تھے کہ یہ کتابیں جو پڑھتے ہیں جن لوگوں کے لکھی ہوئی ہیں ان کا حال دہریت کا ہوتا ہے تو اس لیے اس کا اثر باطن پر آ جاتا ہے ابھی کشاف وغیرہ مدرسہ میں پڑھاتے ہوئے استاد بتاتے ہوں گے کہ یہ لکھی ہوئی متزلی کی ہے جی لیکن ہے کیونکہ بڑی محنت سے لکھی گئی ہے تو لوگ ادرمر کی تحریک بہت زیادہ ہے اس میں اس اس کو ہم پڑھاتے ہیں لیکن لکھنے والا جو جی ہے وہ متزلی ہے مجلس مجلس گزرے ہیں فرقہ گزرا ہے پہلے زمانے میں <تصفح> تھے بڑے ذہین قابل لوگ تھے. تو جذبات شاوانیہ خیالات کے پاک ہونے سے بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور خیالات کو پاک کرنے کے لیے اگر نیک مجلس نہیں بن رہی ہے تو آدمی جو ہے نیک لوگوں کی کتابوں کو پڑھے جی. وہ جو ہے آدمی کے خیالات کو کھینچ لیتی ہیں خیالات آدمی کے درست ہو گئے تو باطن پر وہ فکر ہی نہیں آئے گی جس سے کہ وہ ودود سے دتوبتا نکلتی ہیں اور روک نکلتے ہیں گرینڈ سے ہارمون نکلتے ہیں تو وہ نہیں نکلیں گے تو بس اب جتنے غصے کے ہارمون ہوں گے اوسے کے رتوبتے ہوں گی اتنے ہی دل دماغ کو ذوق کا وہ ہوگا یہ یعنی اللہ کی شان کہ یہ ہمارے جو گزرے ہیں سوکھیا بزرگوں کو لمبا بڑی لمبی لمبی عمر ہوتی رہی آخر تک سہد آخر تک نظر ٹھیک آخر تک کباڑ ٹھیک اکسٹھ سال عمر ہوئی ہمارے بر افزل بہبود صاحب کی ان کو میں نے باریک خط کی کتاب دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے خود دیکھا میرے صاحب نے انہوں نے پڑھی میرا تعارف کرایہ کہ یہ ڈاکٹر ہے تو انہوں نے باری خط کی کتاب میرے سامنے پڑھی ہے پھر انہوں نے اپنا پاسپورٹ نکال کر مجھے دکھایا اٹھارہ سو چوبیس تاریخ پیدائش تو اپنے باطنی کباب کو محفوظ کیا ہوتا ہے فضولیات سے بچا کر آجی. اس کا اندر ہوتا ہے کہ دل دماغ آنکھ کان صحت ہر چیز میں برکت ہوتی ہے واجم اجبری رحمتہ اللہ علیہ نے ساٹھ سال کی عمر تک شادی ہی نہیں کی اور خواہ عثمانیہ حاضر رحمۃ اللہ علیہ جن کے شیخ تھے وہ پیروں سے معذور تھے تو ان کو یہ اٹھا کر کدھے پر اٹھا کر پھراتے تھے اس طرح کے ایک بینگی بنائی ہوئی تھی جس کے ایک چھاپڑی میں سفر کا سامان کپڑے بستر مستر باقی چیزیں جو ہوں جی. اور ایک طرف تو ان کو بٹھاتے تھے اور یہاں پر رکھ کر سفر ہوتا تھا یہاں پر بھی جائیں تو بارہ سال اٹتالیس سال کی عمر سے شروع کر کے ساٹھ سال کی عمر تک یہ ہوئی ان کے وفات کے بعد پھر شادی کی اور نوے سال کی عمر میں دوسری شادی کی ایک سو بیس سال کی عمر میں وفات ہوئی اپنے کربا کی حفاظت کرنی ہے تو اس میں سو عمریاں جو ہیں یہ بہت ایک لولیا ہے شیخ شیخار بہت بلند پایا شخصیت گزرے ہیں دنیا اسلام کی انہیں لکھی ہوئی ہے فارسی میں اردو میں ترجمہ کی گئی اور جو ہے شہید رحمت اللہ تو آگ بھری ہوئی اور ان کی جو کتاب ہے یہ کیا نام ان اس کا یہ سلسلہ ہے مجین کی جو تاریخ دعوت و عظیمت تاریخ دعوت و عظیمت جو ہے وہ کتنی جلدوں میں چودہ جلدوں میں سات جلدوں میں سات میں اچھا ان کی بات نہیں لکھی گئی اچھا تو مطلب ہے کہ یہ بارہویں صدی تک ہو گیا جی بارہویں سدی تک بارہ سو سالوں سے مجھے جیند آئے ہیں بارہ آدمی کسوانی ہے جی بارہ کسوانے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ان کی پہلا نمبر پر کس لکھی ہے کس کی لکھی ہے مجھے تو بڑی توجہ کو کھینچنے والی چیزیں ہیں اور آدمی کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں اور سالی بدلنے کی صحت کا آپ کے خیالات پر دار و مدار ہے ساتھی آ گیا جی ناسر آ گیا جی نا ٹھیک ہے اور مسئلہ ہو گئیں آپ کو سردی تو نہیں لگی تھی آسمان صاحب رات کو آپ کے علاقے میں زیادہ سردی ہے نہیں کم ہے کم ہے جان صاحب تکلیف کر کے آئے ہیں جی ان کے درجے کو بند کرے اور خوش رکھے جی؟ ان شاء اللہ کچھ پڑھیں گے آج بسم اللہ بسم اللہ کا آواز خیر آخر انسان تو شاید کری میں ساتھی زرازی. اوپر پچھلے با ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم فَتَمَنَّى على عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ وَالنَّارِ غشاوة غِشَاوَتَهَا وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ طرس کدن کی پترف سجل کے پتر مدنی محمدی امت سے امکام محمدی مزور چھے ملائک کبر کی راشی سوال جواب دپارا چھے ملائک کبر کی راشی سوال جواب دپارا ورتب وائم چھے غلام محمدی مظور ورتب وائم چھے غلام محمدی مظور ان الملائكه يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ملنگ دیوے فکر دیوے کچھ کول میں گرد کسو دمفاق میں خیرو د لسو دمفاق میں خیرو لوٹو ملنگ دیوے کچھ دیوے میں والے ملنگ دیوے فکر دے کچھ کول میں والے ملنگ دیوے سو دمفا <تصفح> <stripoqu> <تصفح> کی مخروٹ پاک دے تبا سوال کام خاؤ د کا دبت اللہ کی دغت سور کا طواب دبے میچی پشپور جی کلب دبت اللہ مچی پشپر جی کل کوسو د مستفیٰ کی مخرولا کسو دمفیٰ کی مخرولا ٹو نو ل ملنگ فکر دے, دے کچ کو گرد کسود مستفا کے مخیرے حضرتی پینل پشل پمین کسا دکھ حضراتی بین پشان پمیلا کسا دکھے دہذرات پمیلا کسا دکھ دہذراتی بین پچھان پامنا کسا دکھے دہذراتی بنا پچھان پشگو لوڑے دل دہذرتی بلال پشال پشگو لگے دلے کسو دمستفا کی خیر ٹو لو دمستفا کی میں خیرولا ٹو لگے فکر دیوے ملنگ دیوے فکر دیوے کچ کل میں گرد کسود مصطفیٰ کی می خیرنا ٹولا ولی خاوندک یر وقت شنگم بتوے ولی خاوندک یر وقت شنگم بتوے ولی دشنگم بت غلاب میں چپس ترگو لگی دلی دشنگم بت غلاب میں چپس ترگو لگی دلی کسو دمفا کے مخیرو ٹول کسو دمفا کے مخیرو ٹول ملنگ دیوے فکر دیوے کسو دمفا کے مخیرو ٹول خاول دم دا ٹول دفل قربان خواند مغدار ٹول دخل مہابندہ مغدار ٹول دفل محا بومنا کی قربان خاون دا ٹول دفل محا بومنا کی قربان دربار دخ پل محبوب چار وقت دربار دخ پل محبوب میں چار وق ج خصو دمفیٰ کی مخرو لوٹو لوگ خصو دمفی کی مخرو لوٹو لڈنگ دیوے فکیر دیوے ککل مگل کسو دمفی کی مخیرو لو ٹو ل <تصفح> میل جان پلر پبین کا جانو کافی لکی چ درد نی کسو دمفا کے مخرو ٹونا والا سو دمفی میں خیرولا ٹولا مڈنگ دی وکیر دیوے تولا دمفا مخلاو دوسری پڑھائی طبیعت خراب ادنو ہے دهاشم ما نظر شما دمو تن جانا نظر شما یوزل نا پسو سوزل کلا خیر دیکھ تو بیا پسرد دار شما بنا مون مسکلا مس کلا دہا شہب نظار شما دما دن جانا نظار شما یو زنی ناپ سو سو خیر خیر بیا پسر ددار شما بنا بہون ت مستل کلا خیر البشر خیر اگر مدنی تہی محبوب دپا غفر مدنی خیر البشر خیر الابرار مدنی تہی محبوب دپا غفر مدنی کنز داخل دپا مزار شما کنز داخل پا مزار شما یوزل نا پسو سوں زلنا خیر دیکھ بیا پسر ددار دار شما بنا بہون کم اس کلا کلا د ہاشم شما د معدنی جانا ن شما یو زن نہ پسو زلا کلا خیر دیکھا پسر د دار شما بنا بہون کم اس کلا کلا دمجنی لارو کسو نہ قربا لارو کسو کے دکلو دراتلو نہ قربا دمجنی لارو کسو نہ قربا لارو کسو کے دکلو دراتلو نہ قربا قضم اس قلپ کے شما زمس کلپ کے اسار شما یو زلنا پسو سو بیا پسر شما بنا بہ نس کلا کلا دہاش میں نظر شما دماد جانا نظر شما یو زلنا پسو سو زلا کلا پسر دار شو کلا مدینہ مجنتا بند رولحان بلا اللہ پتا گر مہر بان مدینہ مجنت بند رولحان بولا اللہ پتا دیر مہربان بلا کز خادم دے دربار شما کز خادم دے دربار شما یوں ذلنا پسو سود نہ خیر دے کمیاں پسر دے شما گلا بونک مسکل نہ کنا داہش میعقوم شما دماد دل دارش مو زل او سو فسوسو زل کلا خیر دیکھا پسر دار شما جلا بہ کمس کلا کلا جل تر لاڑی گلاگار ماں دشافاد امیدوار ما۔ دشاف زلل سر اللہ دیر کو نہ گارما دشو در نہ دور اومت کپا امت کے دیس شمار شما کپا امت کے دیس شمار شما یہو زل نافسوسوں زلا کلا خیر دے بیا پسر ددار شما بنا بون تو مشکل کلا دها شمی ما بو نظر شما دم تن جانا نظر شمع یوزل نافس سوزلا کلا شہر دے کبیہ پسر ددر شمع بناں بون نہ تو مس کلا کلا ماشاءاللہ